نہیں تھے کہ خدا کے بیٹے ان کو بناؤ بلکہ خدا کے عبد تھے خدا کو معبود سمجھتے تھے اس کی عبادت کرتے تھے ایک دوسرے کی اولاد تھے یہ جو تم نے بنا ڈالا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے ادہ خدا کا بیٹا ہے غلط ہے اس سمرہ کے سر لکھا ہے الاک اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انعام کی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مین نبی مین بیاں نہ لکھو یہ سب کے سب نبی تھے یہ نبیوں سے والا منع نہ کرو کیونکہ میں نے بیان نیا ہے نا تو مانا کیا کرو گے یہ سب کے سب کہہ دے نبی تھے یعنی نبی یہ وہ لوگ تھے جن پہ اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا یعنی سب کے سب کہہ دے نبی تھے من ضریات آدم اور یہ سب اولاد آدم سے تھے ممن حَمَلْنَا اولاد آدم سے تو سب تھے لیکن مِمَّنْ حَمَلْنَا آگے من تبیزیا ہے اور بعض ان کی اولاد تھے جن کو ہم نے سوار کیا نوح کے ساتھ اے مِمَّن کا منہ کیا کرو گے مین ضروریات من, من. بعض ان کی اولاد تھے جن کو سوار کیا ہم نے نوح کے ساتھ یہ بعض کیوں کہا اس لیے کہ ادریس علیہ السلام ان کی اولاد تھے. یہ تو نوہ سے پہلے ہیں اس لیے میں بعض کا من کر رہا ہوں بعض ان کی اولاد ہے جن کو ہم نے سوار کے ساتھ نئے وہ من ضروریات آدم اور بعض کن کی یا من ضروریات ابراہیم بعض کن کی اولاد تھے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے کہ بعض اس لیے کہا کہ ادریس بھی ان کی اولاد سے نہیں تھے اور خود ابراہیم کا تذکرہ ہوا ہے نہیں یہ بھی اپنی اولاد نہیں تھے ان کے نیچے والے اور بعض تھے اولاد ابراہیم سے اولاد یعقوب سے وہ ممن ہدیہ یہ ان لوگوں میں سے تھے نبی جن کو ہم نے ہدایت دی وج ان کو چن لیا برگزی دہ کیارحمان یہ سب کے سب ہمارے بندے تھے اللہ فرماتے ہیں جب پڑھی جاتی ان کو برائے رحمان کی گر پڑتے سیدھا کرنے والے اور ہوتے ہوئے خالف خالفون ازالہ شبہ ازالہ شبہ ہوتا ہے کہ جب تمام انبیاء نے توحید کی تعلیم دی اپنی ابدیت کا اقرار کیا تو یہ شرک کہاں سے آ گیا بعض نبیوں کو خدا کے بیٹے بنا دیئے سالے سے سلا کا بنا دیا فرمائے بعد میں نہ آہل لوگ ہے اور نہ آہلوں نے یہ شرک پیدا کر دیا خالف ام ام باد خلف نظال شب پاس بیٹھے بعد ان کے جانشین یا جا آئے بعد ان کے برے جانشین خلف کس کو کہتے جی لام کے سکون کے ساتھ اور خلف کس کو کہتے ہیں اچھے جانشین کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہندی کے اندر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 بھئی عام طور پہ آج کل ایسے نہیں ہے بڑے پیر جو ہوتے ہیں نا وہ اچھے ہوتے ہیں اور ان کی اولاد جو ہوتی ہے گدی نشین اکثر بدماش نہیں ہوتے مریدیوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اچھے اچھے مریدنی ہیں ان کو منتخب کرتے آپ نے بدماش ہوتے ہیں آپ <laughs> <laughs> پیچھے پڑ گئے کہ اس کے شہباد کے بس فیل کون گیا بس ان قریب ملیں گے خرابی کو یہ لوگ اللہ تابہ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 بے شک وعدہ اللہ کا پورا ہو کے رہے گا لا مئ نہ سنیں گے ان بہشتوں کے اندر لغویات کو مگر سلام ہی سلام ہوگا اور واسطے ان کے ان کا رزق ہوگا بہشت کے اندر صبح و شام اب یہاں آپ سوال کریں گے کہ بحشت میں ہمیں رزق ملے گا صبح و شام یہ کیسے درمیان میں بھوک لگے تو پھر کیا کریں بابا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 کہ محمد کو اسے رب نے بلا دیا ہے یاری ختم کر دیا ہے پھر ہاں نہیں رب رب بھولنے والا ہو رب السماوات تو وہ رب ہے آسمانوں کا زمینوں کا جو اس کے درمیان فابد بدھ ہو فریضۂ رسول عبادت کرو اس کی اور قائم رہو اس کی عبادت پہ کیا جانتا ہے تو اس کے لیے کوئی ہم صفت سمیع ہمارے یہاں کیا آئے جی ہم صفت اللہ کی سفتوں میں کوئی شریک نہیں بکول انسان سورت کا دوسرا حصہ سورت کے پہلے حصے میں آپ نے پڑھا ہے نظم و کے اندر کے سات دلائل کلیا ہیں یہی پڑھا ہے نا اور دوسرے حصے میں شکوا جات ہیں وہ شکوے شروع ہو گئے شکوا جات زجرات سورت کا دوسرا حصہ بے یقول ال شکوا کہتا ہے انسان جو منکر قیامت ہے کیا جب مر جاؤں گا میں تو نکالا جاؤں گا میں زندہ ہو کے جواب اچھا کیا نہیں یاد کرتا انسان ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا حالانکہ نہ تھا کچھ بھی فاوا ربے کا تخویف اخروی بس قسم ہے تیرے رب کی ضرور اکٹھا کریں گے ہم ان کو ساتھ کے وا بمان ماں لکھو یہ وا بمن ماں ہے ضرور اکٹھا کریں ان کو سات شیاتی کے پھر ضرور حاضر کریں گے ان کو ارد گرد جہنم کے گھٹنوں کے بال گٹھنوں کے بال پھر جب آ جائیں گے جہنم کے ارد گرد تو جو ان میں سے شیعہ ہوں گے پہلے, پہلے پہلے پکڑ کے ان کو ڈالیں گے دو زخمیں پھر اربتا ضرور کھینچیں گے ہر شیعہ کو ہے نا اے ہمارے بالی صاحبان جب مرادرہ کرتے ہیں نا تو یہی ایتے پڑھ کے شیعہ پہ غلبہ کا اثر کرتے ہیں پھر البتہ ضرور کھینچیں گے ہر گراؤ سے ان کو جو زیادہ سخت ہوگا اوپر رحمان کے بیت بار سرکشی کے سب سے بڑا بڑا سرکش اس کو پہلے کھینچیں گے سمعلم اللہ کے تو علم میں ہوتا ہے نا کہ کون بڑا سرکش ہے یہ فرمایا پھر البتہ ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو زیادہ لائق ہیں ساتھ اس دوزہ کے بیت بار داخل ہونے کے بائی من کم اللہ وار دو ہا یہ سب تقریب و خروی ہے لیکن یہاں ایک بات سمجھیے کہ یہاں وار دن وارد اس کا معنی دخول نہیں اس کا معنی ہے عبور گزرنا اوپر حاشا لکھ لو ذرا انل حسن و قطع حسن بصری سے اور قطادہ سے روایت ہے کہ البرود و المرور علیہ الحسن و قتادا البرود و المرور علیحہ یہاں کا کیا داخل ہونا نہیں کیا ہے اوپر سے گزر جانا المرور الحہا من غیر دقول کہ روح مانی روحل مانی کا حوالہ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 وہ تو دوزہ کی پل سے گزر جائیں گے پل سے راہ سے اور چھوڑیں گے ظالموں کو بھی دوزا کے گھٹنوں کے بال ویدا تتلا لمایا تعی شکوہ ہے میں نے عرض کیا تھا نا آخر میں شکوے ہیں اور جب پڑھی جاتی ان کے اوپر ایتے ہیں ہماری وعدے تو کہتے ہیں کافر واسطے مومنین کے قرآن کی ایتوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالی مومنین کو بہشت دیں گے ان کا انجام اچھا ہوگا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 بہتر ہے بیت بار ٹھکانے کے ادھر دیکھو محلات کس کے زیادے ہیں ٹھکانا کس کا زیادہ ہے وہ سنو ندیہ اور بہتر ہے بیت بار کس کے مجلس کے ندی مجلس تو کم محلہ جواب الزامی پہلا جواب ان کو الزامی دیا گیا عمر کا تم اپنی مجلسوں پہ فہر کرتے ہو مکانات فخر کرتے ہو تم سے جو پہلے کافر تھے نا پھر نمرود ہمان ان کے بھی محلات بڑے تھے تمہارے محلوں سے زیادہ مجلسیں ان کی زیادہ ہوتی تھی ان کا نام نشان لٹ چکا ہے یا نہیں ہاں تمہارا بھی نام نشان لٹ کے رہے گا وہ کم کم کی تمیز کرنا ہے بہت سی جماعتوں کو ہلا کر چکے ہم ان سے پہلے کہ وہ زیادہ اچھے تھے بیت اسباب کے ان سے اور زیادہ اچھے تھے بیت بار شان شوکت کے ریجا کنگا شان شوکت ان کی شان شوکت بڑی تھی کل منکانا پھر زلال یہ جواب کیسا تھا جی الزامی اب جواب تحقیقی کی سنو جواب الزامی کے بعد جواب تحقیقی کی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 یا تو عذاب آئے گا دنیا میں جیسے کران نمرود وغیرہ پہ ہوا اور یا کیا جائے گی کیا مت دوسرے جہان میں پجان لیں گے اس کو کہ وہ بدتر ہوگا ضرور ٹھکانے کے اور کمزور ترین ہوگا بیتوار کے اس کے لشکر آج تو تمہارے ٹھکانے اچھے ہیں وہاں ٹھکانا کیا ہوگا بدتری دو ہوگی بائی اللہ الزیز بشارت ان کے مقابلے مومنین کو بکھارا اور زیادہ کرتے ہیں اللہ تعالی ہدایت یافتوں کی ہدایت کو اللہ زی نہ دو من میں نے کیا کیا ہے ہدایت یافتہ لوگ جس طرح کافروں کا کفر بڑھتا رہتا ہے ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت بھی بڑھتی رہتی ہے پڑھا تھا نا ان نہوں فطیت ان آمن و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 شکوہ خاص ہے اس کے بارے میں آفر آیا کیا دیکھا تو نے اس شخص کو یہ آس بن وائل جس نے کفر کیا ہماری ایتوں گا اور کہنے رگال بچا ضرور دیا جاؤں گا میں آخرت میں یہ فل آخرات لکھو نیچے لاؤت ہے فلا مال و اولاد تو اس وقت پیسے تو اس کو دوں گا اتہ لال غائب جواب شکوہ یہ جو دعوی کرتا ہے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 اور وارے سنگے اسے اس مال کا جو کہتا ہے آئے گا ہمارے پا اکیلا وتہ زاجر زاجر بنال یا سوال کے دوسرے معبودوں کو کافرونے تاکہ ہو جائیں واسطے ان کے مددگار ایز کے دو معنی ہیں ایک مددگار دوسرا سے عزت مددگار دوسرا کیا باعث عزت کہ ہماری مدد کریں گے پیر پگی ابھی عزت ملے گی کلّا ہر نہیں عن ان قریب انکار کریں گے ان کی عبادت کا اور ہو جائیں گے ان کے اوپر کیا مخالف وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں تو شیطان کا لیکچر پڑھاتا نا وہ بھی کا کہے گا کہ میں منکر ہوں تمہاری عبادت کا باقی اللہ والوں کی پوجا کرتے ہیں نبیوں کی نیک پیروں کی وہ بھی کا ہو جائیں گے مخالف انکار کرنے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 وہ کیسے بھاگتے ہیں کہتے ہیں وہ ٹی وی کا اچھا ڈرامہ ہے وہ بھاگو بھاگو جلدی بھاگو پھر سارے بھاگ پڑتے ہیں نہیں ایک شیطان آ کے ہے وہ آگے بھاگتا ہے یہ اس کے پیچھے گدھوں کی طرح بھاگتے ہیں فلا تاجم تسلی رسول صلاح سن اے میرے محبوب پس نہ جلدی کریں آپ ان کے عذاب کی عذاب ہم نہیں گئے سوائےستین شمار کر رہے ہیں واسطے ان کو شمار کرنا کس کو یا تو ان کی زندگی کی گھڑیوں کو شمار کر رہے ہیں سمجھے یا ان کے امال کو شمار کر رہے ہیں دونوں صورتیں ہیں یوم ناشر اور متقین بشارت جس دن کہ حاشر کریں گے ہم متقین کا جمع کریں گے ہم متقین کو رہمان کی طرف مہمان بنا کے وہ اللہ کے آگے جمع ہوں گے مہمان بن کے وہ نسو کو اور مجرمین وہ بشارت تھی یہ تخفیف و خربی ہے اور ہاں کہیں گے ہم مجرمین کو طرف جہنم کے اس حال میں کہ پیاسے ہوں گے اے نسو کو اس کا معنی ہاں کہیں گے ہاں کہ نہ جانتے ہو اے پیچھے سے ڈنڈا مارنا کیا یہ جانور ہوتے ہیں نا جانور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 مگر وہ اے من کے نیچے لکھو انبیاء امبیا نہیں اختیار رکھیں گے شفاط کا مگر وہ انبیاء صلاحہ کے لیں گے نزدیک رہمان کے اجازت ان کو اجازت ملے گی آج اجازت و کالو شکوا اور کہا انہوں نے کہ بنا لیا رحمان نے اولاد کو لکھا جے تم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 تقاد سماوا یعنی اگر شرک کا اثر محسوس ہو ظاہر میں تو قریب ہیں کہ آسمان پھٹ جائے اس سے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے زمین اور تخیر حدا اور گر پڑے پہاڑ ٹوٹ کر کیوں ان داول رحمان والا دا ان سے پہلے لام مقدر اس کے کہ نسبت کی انہوں نے رہمان کے لیے اولاد کی بماعظمبی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 اللہ کا داسم البتہ گھیر لیا ہے اللہ نے ان کو اور شمار کیا ان کو شمار کرنا ہوں. یہ تو تھی حالت دنیاوی ان کل ان کے نیچے کیا لکھا ہے جی عزمت خداوندی اور حالات دنیاوی آگے وہ کل ہم حالات اخروی اور سب کے سب حاضر ہوں گے اللہ کے آگے دن قیامت کے اکیلے ہو کے یہ حالت اخروی ہے جی. ان لذی نامن بشارت بے شک جو لوگ ایمان ل عمل کی اچھے ان قریب کرے گا واسطے ان کے رحمان فی قلوب بل خلاء لوگوں کے دلوں میں محبت کو ان قریب کرے گا واسطے ان کے رحمان فی قلوب بل لوگوں کے دلوں میں محبت کو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 پسوائے سنی آسان کیا ہم نے قرآن کو تیری زبان عربی کے ساتھ لت بشرا حکمت حکمت اول یعنی عربی زبان میں کیوں کہ تاکہ خوشخبری رہے تو ساتھ اس کے متقین کو اور حکمت دوم ڈرا تو ساتھ اس قوم جھگڑا لو کو آسانی سے سمجھ سکیں وہ کم مہلک نہ دنیاوی اور بہت سی جماعتوں کو ہلاک جان سے پہلے حل تو ہی سمے میں نہا دیں